خوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونخیه ونخی يحضی به اللہ من اتباع رضوانه سبول السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ویحضیهم الى صراط المستقیم اللہ تعالی اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے رضوانہ شخص کو یا ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں ہدایت کس چیز کی دیتا ہے سبول السلامی سلامتی کے راستوں کی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 اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے بھی ادنی ہی اپنے حکم سے وہ دِیم اراسی رات اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے کل <تصفيق> وضاحت کی تھی کہ نور اور کتاب مبین یہ ایک ہی چیز ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے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 پھر ان کو اس کے ذریعے ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ گمراہ ہی ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے پہلے سپارے میں شرح بقارہ میں اللہ سبحان تعلیٰ نے فرمایا و مایو دلو بھی ہی الفاص اس کے ذریعے اللہ بہت کو ہدایت دیتا ہے یہ حدیب ہی کثیرہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ہر گمراہ بھی بہت سے لوگوں کو کرتا ہے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 وہ دیہیم علا سات مستقیم اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے پر ان کو چلائے رکھتا ہے لقد کا فر اللہ دینا کالو یا بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا کالو جنہوں نے کہا ان اللہ اول مسیح ابن مریم کہ اللہ تعالی ہی مسیح ابن مریم ہے کل کہہ دیجیے فرمعیم لکھو مین اللہ شعیع پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے ان آرادہ یوہ لکھل مسیحبن مریم اگر وہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے وہ اما ہو اور اس کی ماں کو وہ منفل عردی جمی زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو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 تو ماں بینا اور اس کی بادشاہی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے سب اللہ کی ہے یا خلوق و یا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ اللہ اللہ پرشعین قدیر اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعلی نے ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے جو اللہ اور مسیح عیسیٰ بن مریم کو ایک سمجھتے ہیں جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اور مسیح یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وسلام ایک ہی چیز ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں یہ لوگ کافی پرانے زمانے میں یہ عقیدہ عیسائیوں کے ایک فرقے کا تھا جس کو یعقوبیا کہا جاتا تھا یاقوب بیا فرقہ تھا عیسائیوں کا وہ کہتے تھے اللہ اور عیسیٰ ایک ہی شہر لیکن اس زمانے میں عیسائیوں کے جو تینوں فرقے ہیں موجودہ دور کے پروٹسٹنٹ کیتھولک اور آرتھوڈیکس تینوں کا یہ یقیدہ ہے تینوں یہ تشریح کے عقیدے کے حامل ہیں لیکن اس میں بھی ان کا اصل مقصد یہی ہے تصویر کے عقیدے میں بھی کہ عیسیٰ علیہسلاسلام ہی اللہ تعالی ہیں یعنی اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان فرق نہیں کرتے تو اس آیت میں اللہ سبحانہ ہوا نے ان سب کے کافر ہونے کا حکم لگایا ہے فتوا لگایا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 اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر عرص پر مستفی تھا تو خدا اور مدینے میں اتر کر بن گیا مصطفیٰ وہی عقیدہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے لقد کفر اللہ دین کالو ان اللہ بن بری اور پھر صرف یہی نہیں کہ نبی کو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 تو اس طرح کے گٹر قسم کے عقیدے غلیظ ترین یہ آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں تو <coughs> یہ انتہائی کفری اور شرکیہ کیتا ہے فرمایا فمعی عملی کو مین اللہ شیعہ ان سے پوچھئے کہہ دیجیے فمعی عملی کم اللہ اناد یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ایک ہی شے ہیں اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ و سلام کو ان کی والدہ مریم کو اور زمین میں موجود سارے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ کے مقابلے میں کس کا اختیار ہے کسی کا بس نہیں چلتا یعنی اگر مسیح عیسیٰ علیہ و سلام خدا ہوتے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 اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کرے اور عیسا علیہ سلاط کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا اب عیسا علیہ سلاط والسلام کا بغیر باپ کا کے پیدا ہونا یہ عیسائیوں پر مشکل ہو گیا اسکال پیدا کر گیا ان کے دماغوں میں کہنے لگے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر بنایا تھا تو عیشا علیہ السلام کی ماں تو پھر بھی تھی تو اللہ تعالی سمجھانا چاہتے ہیں اللہ جیسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اللہ علاشین قدیر اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے باپ کے بغیر پیدا ہونے سے کوئی بندہ خدا نہیں بن جاتا یا خدا کا بیٹا نہیں بن جاتا جیسے آدم علیہ سلاط والسلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہونے کے باوجود خدا نہیں ہے بندے ہی بشر ہی ہیں ابول بشر ہیں تو علیہ سلاط والسلام بن باپ کے پیدا ہوئے تو وہ خدا نہیں بن گئے نہ خدا کے بیٹے بن گئے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه يهوديون و عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں اس کے محبوب ہیں قل قد لی یہ فلیما يعذبكم بجنوبكم پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے سزا کیوں دیتا ہے بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم اس میں سے ایک بشر ہو جو اللہ نے پیدا کیے ہیں اللہ نے جس طرح باقی بشر پیدا کیے ہیں ویسے ہی تم بھی انہی میں سے ایک بشر ہو جسے چاہتا میں بخشتا ہے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وللہ اللہ ملک اس واطی وابئی اور آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب میں اللہ کی بادشاہی ہے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 اور پھر اسی طرح استثناء میں لکھا ہے کہ تم خدا اپنے خدا کے فرزند ہو اور انجیل میں ہے کہ مسیح عیسی علیہ السلام نے نسارا سے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے باپ کے پاس جاتا ہوں اللہ کو باپ کا اس طرح کی بارتیں آج بھی موجود ہیں اگرچہ بات یہود سارا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 اور دوسروں پر برتری کا اظہار کہ ہم خاص حق کے مقرب اور اونچے طبقے کے لوگ ہیں جیسے ہندوؤں میں برہمن ہیں وہ برہمن جو ہیں وہ اپنے آپ کو دوسروں سے فائق خاص حق والے اور مقرب اور اونچے درجے کے کہتے ہیں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 جیسے کہ آپ پڑھ آئے ہیں لن تم سنم نارو اللہ ایام محدود ہم آگ میں نہیں جائیں گے مگر چند دن گنتی کے اپنے منہ سے کہتے تھے تو مانتے تھے کہ آگ میں جائیں گے اگرچہ دعویٰ کرتے تھے کہ پھر نکل آئیں گے تو سوال تو یہ ہے کہ وہ چند دن بھی کیوں جاؤ گے اگر تم اللہ کے اتنے ہی خاص ہو ना تو, ना تو مر... سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گمان جس کے سہارے تم جی رہے ہو یہ بالکل باطل ہے سراسر تم انسان ہو اللہ کا تم سے تعلق وہی وہ ہے جو خالق اور مخلوق کا تعلق ہوتا ہے جسے چاہتا ہے بخش دے جسے چاہتا ہے نہ بخشے یگ فرولی میں شاہی ہے شاہ یہ اللہ تعالیٰ کا قارون سب کے لیے برابر ہے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 شفاعت بھی اتنی عام نہیں ہوگی اور ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو عقیدہ توحید پر قائم رہے اور مؤمن بنے رہے ایمان والے کے علاوہ اور کسی کو شفاعت نہیں ملے گی اور ایمان والا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بندہ توحید و رسالت کی گواہی دے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے رمضان کے رودے رکھے بیت اللہ کا حج کرے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 جو بھی مومن ہوگا بالآخر جہنم سے نکل آئے گا تو اس طرح کی فضول قسم کی امیدوں کے سہارے جینا وہ اور کہتے جی اللہ بڑا غفرو رہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے نہ رحمتی سبقت وضاحبی میری رحمت میرے غذب سے سبقت لے گئی لی لی لی لی لیکن اللہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے اداب اسی بہی من عشا میرا عذاب میں جسے چاہوں تو رحمت ہی و سیاک شہی اور میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے لیکن ساتھ ہی کیا کہا ہے فسا اخت بوہا دینا کونا یہ میری رحمت ان لوگوں کے لیے خاص ہوگی جو مجھ سے ڈرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نبی امی پر ایمان لاتے ہیں یہ ان کے لیے ہے وسیع رحمت ولिल्لہ ملک السماوات والارض وما بینهما اسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ساری بادشاہت اللہ کے پاس ہے اسی کی طرف پھر کر جانا ہے یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے یبینلکم علی فترۃ من الرسل جو رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے ان تقولو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو ما جا آنا من بشیر والا نذیر ہمیں کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا فقد جاکم بشیروں و نذیر تو یقیناً تمہارے پاس یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے واللہ اللہ اللہ کلیشین قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے عیسیٰ علیہ سلاۃسلام کے بعد ایک مدت سے رسولوں نبیوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا عیسیٰ علیہ سلاۃ آخری نبی تھے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا پھر اللہ سبحانہ ہوا تھا عالانہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبروز کیا سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابن مریم یعنی عیسا علیہ صلاط والسلام کا تمام لوگوں سے زیادہ حقدار یا تمام لوگوں سے میں عیسیٰ علیہ سلاط و السلام کے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے وہ آخری نبی ہے اور اس کے بعد مجھے نبوت ملی ہے میرے اور ان کے درمیان مجھ سے پہلے وہ آخری تھے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا میرے اور عیسیٰ اسلام کے درمیان کوئی نبی نہیں زیادہ میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہوں ان کے حقدار سید بخاری کی یہ روایت ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عم فرماتے ہیں کہ چھ سو سال کا عرصہ گزر چکا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے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 کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا کوئی نبی رسول آیا ہی نہیں تو ہمیں کوئی آتا کوئی بتاتا کوئی ڈراتا خوشخبری دیتا سمجھاتا ہم مان جاتے ہم ویراہ راست پہ آ جاتے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغروض کیا کہ تقولو ما جھا من بشیر والا ندی کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نہیں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 تحریف اور تغیر و تبدل کے بغیر لوگوں کے سامنے پیش کیا لوگوں کو حق سے روشناس کروایا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب علماء وہ یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں ارے علماء وارا سات الم بیا اکرم بند وار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 حق اور باطل جیسے پہلے خلط ملت ہو گیا تھا آپ نہیں کہا کہتے ہیں جی حدیثیں تو ضعیف بھی ہیں تو پھر کیا کریں یہ ضعیف ہیں تو ان کو چھوڑ دو خلط ملت کام تو تب ہوتا ہے جب کھڑے اور کھوٹے کا فرق پتہ نہ چلے جب پتہ چل رہا ہے یہ کھڑا ہے یہ کھوٹا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شہر محفوظ ہے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 قبول کیا ہو تو. ایسے حملے تو قرآن پر بھی لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں موری نے بھی کچھ کلام لکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ قرآن کے مقابل میں نے بنایا ہے اسے چوری کر کے جوید احمد گاندھی نے کہا جی یہ میں نے بنایا ہے دیکھو قرآن کی طرح کا کلام ہے اللہ نے کہا ہے قرآن جیسا کوئی نہیں بنا سکتا انتہائی بے ڈنگی قسم کی عبارت اس کی اور آج وہی جوید گاندھی بڑا اسکالر بنا بہرحال قرآن پر بھی اس طرح کے حملے لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے حدیث پر کرنے کی کوشش بھی حدیثیں بھی گھڑی لیکن گھڑی ہوئی حدیثوں کو بھی امت نے رد کر دیا گھڑے ہوئے قرآن کو بھی امت نے رد کر دیا اور اللہ کی طرف سے ناگل کردہ جو وہی ہے چاہے قرآن کی شکل میں ہے چاہے حدیث کی شکل میں ہے وہ ساری کی ساری محفوظ و مخلوم <سؤال> ہے